سیدنا اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب فرمایا <خخ> یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا پچھلے ہفتے کہ سیرت النبی کا یہاں پر ایک اہم موڑ ہے یہ جو ہجرت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سرزمین کی طرف روانہ ہو رہے ہیں جو جہاں دین نے مکمل ہونا ہے جہاں پر پھر اس آیت نے اترنا ہے کہ الم اکمل تو لکم دین اکم و اتمم تو علیہم نعمتی ودیت دین مکمل ہونا ہے اور بہت سارے وہ احکامات جو ابھی تک مکم مکرمہ میں نازل نہیں ہوئے انہوں نے مکم کرما میں نازل ہونادینورہ میں نازل ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے آپ کی اجازت اور آپ کے امر سے حضرات صحابہ نے ہجرت شروع کر دی تھی اور ان کی ہجرت کا اپنا اپنا طریقہ اور اپنا رستہ تھا سب سے پہلی ہجرت جو مدینہ شریف کی جانب ہوئی ہے پہلے مہاجر جو مدینہ جس کو اس وقت یسرف کہا جاتا تھا وہ حضرت ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کی اہلیہ کا نام ام سلامہ تھا اور جو بعد میں ام المؤمنین بنی تو انہوں نے پہلی ہجرت کی اور بڑی مشکل ہجرت ان کی ہوئی یہ جب نکلنے لگے اپنی اہلیہ کو لے کر اور ایک بچہ ان کے ساتھ تھا ان کا تو لوگ آگے روکنے کے لیے اور دونوں طرف کے لوگ ان کی اہلیہ کے قبیلے کے لوگ بھی اور ان کے قبیلے کے لوگ بھی اور جب یہ لوگ آ تو انہوں نے ان لوگوں نے ان سے کہا کہ تم نہیں جا سکتے اور اس مسئلے میں ان کے خاندان اور ان کی اہلیہ کے خاندان کا بھی جھگڑا ہوا آپس میں اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی اپنی بیٹی نہیں لے جانے دیں گے اور ان کے خاندان والے ان کو روک رہے تھے تو بہرحال آخر میں ایسے ہوا کہ ان کی اہلیہ کو ان کے گھر والے لے گئے اور ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا اس کو ان کے گھر والے لے گئے انہوں نے ان سے کہا کہ ہم پھر بچہ نہیں لے جانے دیں گے تم لوگوں کو اگر تم ام سلمہ کو لے کر جاتے ہو تو بچے کو ان کے گھر والے لے گئے اہلیہ کو ان کے اپنے گھر والے لے گئے اور یہ تنہا مدینہ منورہ چلے گئے اور گھر سارا بکھر گیا تو ان کی اہلیہ روتی رہتی تھی اپنے گھر میں نہ بیٹا پاس نہ شوہر پاس تو ان کے خاندان میں کسی کا دل دکھا اور اس نے کہا کہ ان کو جانے دیا جائے اپنے شوہر کے پاس ایک سال ان کا ایسا گزرا ایک سال کے بعد جو ہے جب انہیں اجازت دی کہ ٹھیک ہے ان کو جانے دیا جائے تو اس پر ان ابو سلما کے گھر والوں نے بھی بچہ دے دیا ام سلما کو اور وہ اپنا بچہ لے کر تنہا مکہ مکرما سے مدینہ نورہ نکلی اور یہ اس زمانے کا سفر ہے آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ ظاہر ہے کہ پیدل یا اونٹوں پر یا گھوڑے پر کوئی اور سواری نہیں وہ کہتی میں جیسے ہی مدینہ مکہ بنو... مکرمہ سے باہر نکلی تو مجھے عثمان بن ابھی طلحہ مل گئے اور کہنے لگے کہ عثمان بن ابھی طلحہ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تم اکیلی جا رہی ہو تو میں نے کہا کہ ہاں میرا اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں خود چھوڑ آتا ہوں امر سلم کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں عثمان بن ابی طلحہ سے زیادہ شریف النف ہمدردی اور خیر خواہی کرنے والا انسان کوئی نہیں دیکھا یہ مجھے لے کر چل پڑے اور کہتی ہیں کہ یہ جہاں پر بھی رکنا ہوتا تھا تو یہ اونٹ بٹھا کر خود دور ہو جاتے تھے میں اطمینان سے اتر سکتی تھی ضروریات پوری کرنے کے بعد پھر جب مجھے سفر کرنا ہوتا تھا تو یہ دوبارہ اونٹ بٹھا کر ایک طرف ہو جاتے تھے دور ہو جاتے تھے یہ خاتون کو کسی سواری پر اترنے چڑھنے میں جو مشکل پیش آ سکتی ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اتریں اور چڑھیں اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد یہ مجھے اس طرح آ, چلاتے ہوئے لے جاتے مجھے آگے آگے یہ چلتے تھے اور اونٹ کی مہار انہوں نے پکڑی بھی تھی اور اس طریقے سے یہاں تک کہ ہمیں قبا کا جو محلہ تھا جامر باد مسجد قبا بنی تو کہتی ہیں کہ وہاں اس محلے تک انہوں نے مجھے پہنچایا مدینہ کے مضافات مدینہ مورہ سے تین میل باہر تھا وہ تو فرماتی کہ جب وہاں پہنچا دیا تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ وہ بستی ہے جس میں تمہارے شوہر موجود تو تم چلی جاؤ اور وہاں سے وہ واپس ہو گئے ان عثمان ابن, ابن بی طلحہ عثمان بن طلحہ کی جو شرافت ہے یا ان کی ہمدردی اور ان کی خیرخائی کا ذکر حضرت اب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی اچھا ایک ہجرت اور ہے جو بالکل ایک اور انداز میں ہوئی ہے اور وہ ہجرت ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت نافع مشہور شخصیت ہیں اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے غلام تھے بعد میں انہوں نے بڑا علم حاصل کیا غلام سے بڑے عالم بنے اور ان سے حدیث شریف کی بہت ساری روایات عبداللہ ابن عمر سے یہی ان کے شاگرد حضرت نافع بھی کرتے وہ واقعہ بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے واسطے سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حجت کیسے کی کہتے ہیں کہ تین لوگ تھے یہ ایک کا نام عیاش تھا اور ایک کا نام ہیشام تھا اور ایک عمر ابن خطاب تھے انہوں نے اکٹھے نکلنے کا طے کیا تو کہتے ہیں یہ ہوا کہ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے اور پھر وہاں سے یشرف کے لئے چلیں گے تو کہتے ہیں وہاں سے جس دن ہمارا نکل اور اگر کوئی جو جگہ طے کی تھی کہ یہاں تینوں پہنچیں گے اگر کوئی نہ پہنچ سکا تو باقی ہجرت کریں گے یہ بھی طے ہو گیا تھا کسی کو کسی مجبوری کی وجہ سے کسی نے روک لیا تھا تو اس پر حضرت عمر کی جو روانگی کا قصہ ہے وہ حضرت علی علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے جہاں تک میں جانتا ہوں تو تمام مہاجرین نے مکہ سے جانے والوں نے ہجرت جو ہے وہ خفیہ کی ہے سوائے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ انہوں نے ہجرت جو ہے وہ اعلانیہ کی ہے اور کہتے ہیں اس سے جس روز انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنی تلوار اپنے گلے کے اندر ڈالی اپنی کمان تیر کے ساتھ جو کمان ہوتا ہے اس کو کندھے کے اوپر رکھا تیر اپنے ہاتھوں کے اندر لے لیے اور اس کے بعد اپنا نیزہ اپنی کمر کے ساتھ لٹکایا اب نیزہ کمر کے ساتھ ہے ایک طرف کمان دوسری طرف ہے تیر ہاتھ کے اندر ہیں تلوار ہاتھ ایک ہاتھ میں تیر ہے ایک ہاتھ میں تلوار ہے اس پورے طور پر مسلح ہو کر جیسے ایک انسان جتنا مسلح ہو سکتا ہے اس دور کے اسلحے کے حساب سے وہ سارے طور پر مسلح ہو کر عمر فاروق پہنچے بیت اللہ بیت اللہ سب لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں لوگ مختلف ٹولیوں کے اندر سارا دن بیٹھتے تھے تو جب بیت اللہ پہنچے تو وہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے مختلف ٹولیوں کے اندر تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے طواف کیا سات چکر پورے کی طواف مکمل کرنے کے بعد ایک ایک ٹولی کے پاس گئے جو لوگ وہاں بیٹھے تھے اور ان سے کہا کہ تم میں سے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کو روئے اور یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو اور یہ چاہتا ہو کہ اس کی اولاد یتیم ہو جس کی تین خواہشیں ہوں کہ اس کی ماں اس کو روئے اس کی بیوی بیوہ ہو اور اس کے بچے یتیم ہو تو وہ شخص میرا راستہ روک لے میں یشرف جا رہا ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ ہر ٹولی میں تنہا تھے اکیلے تھے اور یہ ہر ٹولی کے اندر یہ اعلان کرنے کے بعد اسی کروفر اور اسی شان کے ساتھ بیت اللہ شریف سے نکلے اور یہ سب کی طرف روانہ ہو گئے اور کسی شخص میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اٹھ کے عمر فاروق سے کا رستہ روک سکے یا اسے پوچھ سکے کہ آپ کیسے اور کس طرف جا رہے تو یہ اس طریقے کے ساتھ پھر وہ ایک لمبا قصہ ہے کہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کیسے پہنچے یا نہیں پہنچے اگر وہ سناؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی کہ ان کے باقی جو دو ساتھی تھے ان کے, ان کے ساتھ جو ایاش بن ابی ربیعہ اور ہیشام بن عمر ہیشام بن بن العاص ان کے ساتھ ان کے مسائل پیدا ہوئے بیچ میں بڑی مشکل سے وہ پکڑے بھی گئے واپس بھی گئے یہ سارا ایک لمبا چوڑا بہر قصہ ہے ایک ہجرت حضرت سہیب رومی نے فرمائی اور ان کی حجت کا چونکہ ذکر آتا ہے سیرتی کتابوں کے اندر کہ یہ حضرت سہیب جو تھے ان کا اپنا وطن تو کوئی عراق کے آس پاس دجلہ و فرات کے قریب کہیں پر تھا وہاں سے اسی ان کو رومی کہا جاتا ہے سہیب رومی روم کے تھے اس زمانے میں وہ روم کے سلطنت کے اندر داخل تھا وہ علاقہ تو بہرل اگرچہ یہ علاقہ شروع میں ابتدا میں روم میں نہیں تھا بلکہ روم نے جب اس کو فتح کر لیا اور یہ ایک چھوٹے سے تھے اور ان کو غلام بنا لیا تب جا کر یہ جو ہے بکتے ہوئے مکہ پہنچے یہاں پر ان کو کس کوئی بندہ لے آیا اور پھر کسی نے خرید کر ان کو آزاد کر دیا آزاد ہو گئے مکہ کے اندر ہی رہائش پذیر ہو گئے اور انہوں نے یہاں پر کاروبار کرنا شروع کیا ابتدائی زمانے کے اندر مسلمان ہو گئے اور ان کے اس کاروبار میں اللہ جلیہ شاہر نے برکت عطا فرمائی اور کافی مالدار ہو گئے اور حضور اکرم ان کا ذکر حدیثی کتابوں میں آتا ہے کہتے ہیں کہ باوجود ادھر آنے کے باوجود مکم کروا میں آ جانے کے لیکن چونکہ پس منظر عجمی پس منظر رکھتے تھے تو عربی زبان کا جو لب و لہجہ تھا عربی زبان کے جو ادائیگی کے خاص ایک انداز ہے حروف کی وہ ان کا پھر بھی پورے طور پر ٹھیک نہیں ہو سکا اور ایک عجمی سے انداز میں عربی بولتے تھے جیسے ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان کے لوگ بولتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بے تکلفی کا تعلق بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس کے اندر مزاح بھی ہوتا تھا تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجت کر کے چلے گئے ان کی ہجت حضور کے بعد ہوئی ہے اور یہ جانے لگے تو ان کا رستہ روک کر مکے والے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ تم ایک غلام کی حیثیت سے مکہ آئے تھے اور تم نے جو کمایا جتنا مال دولت تم نے کمایا مکہ میں رہ کر کمایا اب اگر تم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہو ہجرت کر رہے ہو تو تمہیں یہ سارا کا سارا مال و دولت چھوڑ کے جانا پڑے گا کوئی چیز اپنے ساتھ تم مکہ مکرمہ لے کر نہیں جا سکے تو اور تمہیں ہم ایسے ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے تو حضرت سہیب نے پوچھا کہ اگر میں یہ سب کچھ جو میں نے یہاں کمایا یہیں پر چھوڑ دوں تو پھر تم لوگ مجھے جانے دو گے ان کا ہاں پھر ہم تمہیں جانے دیں گے تو آپ نے کہا کہ یہ سارا کچھ میں یہیں چھوڑتا ہوں اور میں مدینہ شریف جاتا ہوں تو جب یہ اس طریقے کے ساتھ وہاں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث فرمایا کہ ربی ہا سہیب ربیح سہیب سحیب نے نفے والی تجارت کی سہیب نے نفے والی تجارت کی تو یہ اس طریقے کے ساتھ یہ وہاں پہنچے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے اس کا جو فوری طور پر اس کی جو وجہ بنی وہ یہ ہوئی کہ اسی دارالدوا کے اندر یہ تقریباً تمام بڑے لوگ ان کے نام آتے ہیں کہ بیس پچیس بڑے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے کھٹے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنے کے لئے کیونکہ ان کو اس بات کا تو پتہ چل گیا تھا کہ اقبا کے اندر بیت ہوئی ہے یا انصار مدینہ نے یا مدینے والوں نے اوسل خزرج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی ہے یہ سنگن ان لوگوں کو مل گئی تھی جو اس وقت ہوئی تھی اسی حج کے موقع پر تو یہ لوگ جب سارے جمع ہوئے ان کے نام سیرت نگاروں نے لکھے اس کے اندر امیہ ابن خلف بھی تھے. تھا ابو سفیان بھی تھا اور ابو لہب بھی تھا اور ولید ابن مغیرہ بھی تھا یہ سارے کے سارے جو بڑے بڑے لوگ تھے یہ سارے تھے تمام قبائل کے بڑے تھے تو یہ لوگ جب دارالدوا میں جمع ہوئے تو اس دن ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہاں ایک شخص پہلے سے بیٹھا ہوا تھا اور وہ شخص ان کے لیے انجان تھا اس نے لباس ایسا پہنا ہوا تھا جو بہت ہی اس زمانے کا موزز ترین لباس ہوتا تھا اور دیکھنے سے وہ کوئی بڑا عالم یا کوئی بڑا سمجھدار آدمی اور کوئی بڑا رئیس کسی قبیلے کا سردار اس طرح اس کی شکل و شباہت تھی تو یہ تو جمع ہوئی تھی اپنے مشورے کے لیے تو اس کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو اس نے کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں اور ایک نجد کے قبیلے کا ایک سردار ہوں ایک بڑا ہوں تو ان لوگوں نے ان کو بیٹھنے دیا کہ چلیں یہ بھی مشورے میں شریک ہو جائے گا یہ شیطان تھا درخت اس حلیے کے اندر وہاں پر گیا تو جب یہ لوگ مشورہ کرنے لگے تو کسی نے مشورہ دیا کہ اگر مدینہ جا رہے ہیں جس کے آسار ہیں یسرف جا رہے ہیں تو جانے دیا جائے ہمارا مسئلہ ختم ہو جائے گا بس یہاں سے چلے جائیں گے جو ان کو ماننے والے ہیں وہ بھی چلے گئے کچھ دو چار رہ گئے وہ بھی چلے جائیں گے بس پھر یسرت میں رہیں اور ہم مکہ اپنی پرانی روٹین پر آ جائے گا مکہ مروا مسئلہ ختم ہو جائے گا یہ نجدی شیخ شیطان جو نجدی کی شکل کے اندر بیٹھا تھا شیخ کی شکل کے اندر یہ ہر مشورے کے اوپر اپنی رائے دیتا تھا تو اس نے کہا کہ یا آپ کیسی اس بات کو اگر لوگ مان لیں تو یہ تو یہاں سارے لوگ ایک ایک کر کے وہاں پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور جس دن وہ اس قابل ہو جائیں گے ایک مکہ پر حملہ کر سکیں تو مکہ پر ایک فیصلہ کن حملہ کریں گے ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کا پتہ کاٹ دیں گے تو ان کو جانے تو نہیں دینا چاہیے دوسرے نے کہا کہ اگر ہم ان کو قید کر دیں تو کیا خیال ہے تو پھر یہ بولا کہتا ہے کہ قید اگر کرو گے تو ان کے رفقا اتنے جانسار ہیں کہ یہ لوگ پھر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے ان کو چھڑائیں گے بھی صحیح اور یہ, چ... یہ تم لوگ قید میں رکھ نہیں سکتے اس طرح کے ہر مشورے کو عرت کرتا رہا ابو جہل نے ایک مشورہ دی ابو جہل نے مشورہ یہ دیا کہ ہم سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تقریبا مکہ کے تمام قبائل کی نمائندگی ہے قریش کے تمام قبائل کے بڑے بیٹھے ہم تمام قبائل سے طاقتور اور بڑی حیثیت والے ایک ایک بندے کا انتخاب کرتے اور یہ جو مضبوط جماعت پندرہ بیس افراد کی بن جائے گی جس میں ہر قبیلے کا ایک معزز آدمی اور طاقتور آدمی ہوگا یہ سب لوگ اکٹھا حملہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ اور آپ کو شہید کریں گے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ بنو ہاشم یا ان کے ساتھ زیادہ زیادہ اگر ان کے ساتھ کوئی ہو گیا تو بنو مطلب ہو جائیں گے تو بنو مطلب اور بنو ہاشم لڑ تو نہیں سکتے پورے قریش کے ساتھ لا محالہ بات جائے گی خون بہا کی طرف اور بات جائے گی پیسوں کی طرف کیونکہ لڑائی تو وہ لڑ نہیں سکتی اتنی تو ان کی تعداد نہیں کہ پورے قرعش کے ساتھ وہ لڑے تو جب بات پیسوں کی طرف جائے گی تو ہمارے پاس ہم اتنے سارے لوگ ہوں گے اتنے سارے قبائل ہے بارہ پندرہ ہیں پیسہ ہمارے اوپر تقسیم ہو جائے گا تو ہم سارے مل کر اس پیسے کو دے کر بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ معاملہ اپنا ختم کر دیں گے اور پیسہ بھی کسی کو زیادہ نہیں آنا پڑے گا کہ ساتھ میں بھی کوئی نہیں مارا جا سکتا کیونکہ وہ تو پندرہ سولہ قبیلوں کے لوگ ہوں گے اس مشورے کو جیسے اب لب نے دیا تو یہ جو بیٹھا تھا شیتان اس نے کہا کہ یہ اصل بات اس نے کی یہ رائے بالکل سب سے زیادہ درست رائے یہ ہے اور اسی کی تم سارے لوگ پیروی کرو اور اسی کی مانو اسی کے اندر تم لوگوں کے لیے تمہاری سب سب کی اسی کے اندر آفیت اسی کے اندر القلوم کا یہ جو اس آدمی نے کہا ہے نا یہ اصل بات ہے اس پر ان لوگوں کے درمیان طے ہو گیا اور اسی دن یات نازل ہوئی کہ وہ یم کرو بیک الدین کفر بتوک او یخلوک اویخ رجوک ویم کرو نو یم کرو اللہ کہ یہ لوگ آپ اے نبی اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب یہ لوگ آپ کے بارے میں خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور یہ انہوں نے کہ جنہوں نے کہ آپ کو یا تو قید کر دیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو جلاوطن کر دیں جو مختلف شکلیں تھیں یہ لوگ بھی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے تو کہا کہ اللہ کی اپنی تدبیر تھی اس کے اوپر یہ آیتیں اسی وقت نازل ہوئی اچھا اور اللہ تعالی نے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرما دی اور حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر آرام نہ فرمائیں آج کی رات اپنے بستر پر اپنا نہ سوئیں تو یہ بھی ان کی طرف سے آگے ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ مجھے آج شہر چھوڑ کے جانا ہے اور آج مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اب تم جاؤ اور میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کے تم نے سونا ہوگا حد علی کرم اللہ وچ سے کہا اور ایک بات یاد رکھنا علی تمہیں نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا یعنی میرے میری گمان میں کوئی تم تک نہیں پہنچے گا کوئی چیز ایسے تمہارے قریب نہیں آ سکتی جو تمہیں پسند نہ حد علی کرم اللہ وچ فرماتے ہیں کہ میں نے بالکل صاحب کرام تو سارے آپ کو پتا انہوں نے فوراً اس بات کو مان لیا اچھا اب جب آپ کو یہ ہوگی بات رات کی طے ہو گئی تو آگے ایک روایت ہے جو حدیثی کتابوں میں ہے جو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی اماں عائشہ فرماتی کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت دوپہر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے اوپر ایک چادر اوڑے کپڑا ڈالے ہوئے جیسے کوئی اپنے چہرے کو تھوڑا سا چھپا لیتا ہے اس طرح تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے تشریف لا رہے تو کہتے ہیں کہ حضرت بکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ضرور کوئی بات ہے یہ وقت تشریف آوری کا نہیں ہے اور آپ جو اس وقت میں آ رہے ہیں دوپہر کے اندر اس طریقے کے ساتھ اپنے سر کے اوپر چادر ڈال کر تو ضرور کوئی اہم بات ہے تو کہتے ہیں اتنے میں آپ تشریف لے آئے اندر آنے کی آپ نے اجازت طلب کی گھر میں آنے کی اور آپ اندر آ تو کہا کہ میں تم ابو بکر سے کہا بکر لوگوں کو اٹھا دو میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں لوگ اٹھاتا تو کہا کہ حضور ابر نے فرمایا رسول اللہ کوئی اور نہیں ہے یہ میری بیٹی ہیں اہل خانہ ہے گھر کے لوگ بیٹھے مطلب آپ جو فرمانا چاہتے ہیں آپ فرما سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اوبکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی تو اب اکر فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً پوچھا کہ کیا رسول اللہ اور میرے بارے میں میرے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا تو کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ وہ بکر تمہاری بھی تمہیں بھی میرے ساتھ جانے کی اجازت ملی تو داعشہ فرماتی ہیں اس پر از بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی تھی تائشہ ظاہر ان کی بھی عمری بعد میں مدینہ جا کے رخصتی ہوئی ہے تو اس وقت عمر نو سال تھی تو ابھی تو عمر ان کی بہت کم تھی فرماتی تو اس پر میں نے دیکھا کہ میرے والد رو پڑے اور مجھے اس دن پہلی دفعہ پتا چلا اپنے بچپن کی وجہ سے کہ خوشی میں بھی رویا جاتا ہے میں تو ابھی تک دکھ کا رونا دیکھا تھا تکلیف کا رونا جانتی تھی میں کہ تکلیف میں رویا جاتا ہے اور دکھ میں رویا جاتا ہے اس دن مجھے پتا چلا کہ خوشی میں بھی رویا جاتا ہے اس سے کہ میرے والد اس بات کو اس خبر کو سن کر کہ مجھے آپ کے ساتھ جانے کے لیے اجازت ملی ہے اس پر میرے والد صاحب رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ وہ دو اونٹریاں جو میں نے تیار کی ہیں ان میں سے آپ جو بھی پسند فرمائیں اور وہ کی ہو جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ ویم نے فرمایا کہ بگر میں لوں گا لیکن قیمت لوں گا پیسے دے کر لوں گا اس پر سیرت نگاروں نے گفتگو کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر ابو بکر کا مال قبول کیا آپ کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر جس نے بھی کوئی احسان کیا ہے دنیا کے اندر میں نے اس کا احسان چگا دیا صرف ابو بکر کا احسان با احسنات باقی ہیں وہ اللہ قیامت میں چگائے گا تو یہ اونٹنی کیوں نہیں قبول فرمائی یہ اس پر کیوں کہا کہ میں قیمت دوں گا اس کی اور پھر قیمت دی اس کی طے کی اس پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ہجرت اتنا بڑا ثواب ہے اور ہجرت اتنی بڑی نعمت ہے اور ہجرت اللہ جل شاہوں کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے اگر کسی کو ہو کہ اس پر آپ اپنی جان کے ساتھ اپنا مال خرچ کرنا چاہ رہے تھے آپ چاہ رہے تھے کہ سفر جو میرا ہو یہ اونٹنی میری مل کے میرا مال بھی خرچ ہو اس کے اندر اس وجہ سے آپ نے سعیدہ ابر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا ورنا ابر صدیق کی تو ساری زندگی ان کا مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگا تو اس کے بعد آپ نے یہ لوگ نکلے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے کہتے ہیں خوخہ کہتے ہیں گھر کی کھڑکی کو عام دروازے کو تو باب کہتے ہیں دروازے عربی میں اور خوخہ اس کھڑکی کو کہتے ہیں جو دروازے کے طور پر استعمال ہوتی ہے ہمارے دیہاتوں میں اب بھی ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانے کے لیے کھڑکیاں ہوتی ہیں چھوٹے دروازے ہوتے ہیں اس کو عربی میں خوخہ کہتے ہیں تو اب صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی پچھلی سمت سے یہ لوگ نکلے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس ہجرت کے اندر جتنے لوگ انوالو ہیں وہ سارے کے سارے حضرت بغر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کے یا ان کے لوگ ہیں دیکھیں ایک اس میں ان کے بیٹے عبد اللہ بن ابھی بکر ہے جو کہ آتے تھے کھانا لاتے تھے غار کے اندر ان کو پتا تھا کہاں پر ہے اسما بنتے ابھی بکر ہیں ان کی بیٹی ہیں وہ کھانا لے کر آیا کرتی تھی ان کو پتا تھا کہ آمیر ابن فہیرا ہیں جو کہ ابو بکر کے غلام ہیں اور وہ بکریاں چراتے ہوئے اس غار تک آیا کرتے تھے اور پھر وہاں سے دودھ دوہ کر ان دونوں حضرات کو جو تین دن غار کے اندر رہے تو یہ دودھ وہاں پر یعنی پہنچانا یہ عامر ابن فہیرہ کا کام تھا اور کھانا پہنچانا حضرت اسما بن طبی بکر کا کام تھا اور خبریں لانا مکہ مکرمہ میں کیا ہو رہا ہے آپ کی تلاش کیسے جاری ہے کیا ہو رہا ہے یہ کام تھا عبداللہ بن ابی بکر کا جو ان کے ساتھ جاتے تھے تو ابو ابو بکر کی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی جان یعنی اپنا آپ اوبکر کا مال اور اوبکر کی اولاد تینوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس موقع کے اوپر جو ان کی زندگی کا سب سے اہم ترین موقع تھا یعنی ہجرت ہجرت کا موقع تھا اس میں کوئی اور دیکھا جائے تو حضرات صحابہ میں سے کوئی شریک نہیں ہے اس موقع کو یہاں پر جتنے بڑی بڑی فضیلتوں والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ جو موقع ہے اسی اس موقع کو حضرات صاحبہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا سب سے اونچی سعادت کی چیز سمجھتے تھے اسی لیے ان کے لئے عنوان ہے یار غار کا جو کہا جاتا ہے کہ غار کے اندر آپ کے یار تھے جس کے اندر کوئی اور نہیں تھا تو وہاں پہنچے غار کے اندر اور جب وہاں پہنچے تو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ باہر ٹھہرے میں اندر جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ غار کے اندر کوئی چیز نہ ہو ایسی تو بکر صدیق نے اندر جا کر غار کو جہاں جہاں سے دیکھا جہاں جہاں کوئی سوراخ تھے اس کو بند کر دیا تاکہ کوئی چیز ادھر سے ڈسنے والی باہر نہ نکل غاروں میں بچھو سانپ وغیرہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ چیزیں وہاں پر رہتی ہیں اچھا تو جب یہ وہاں پہنچے وہ ساری جگہ پر آپ سسم کے ساتھ یہ جو غار ہے ابھی بھی آپ لوگ دیکھیں تو اس غار کو معلوم ہے اس کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ اس طرح اوپر پہاڑ پہ چڑھے اس کے بعد غار نیچے کی طرف ہے اس طرح اندر گہرائی کے یہ بندہ اگر آئے تو اوپر آتا ہے اوپر سے نیچے اس کی نگاہ پڑے تو نیچے وہ غار بنا ہوئے تو اس لیے اس بات کا اگر کوئی بندہ وہاں پر آئے تو اس کو نیچے دیکھنے کا ذکر آتا ہے سیرتی کتابوں میں کیونکہ جب یہ لوگ پہنچے وہاں پر وہ مشقین مکہ آپ لوگوں کو تلاش کرتے ہوئے تو غار کی اس اونچائی تک پہنچ گئے جہاں سے نیچے غار نظر آتا تھا اور بالکل ہی نیچے تو آپ کے قدم نیچے والوں کو قدم نظر آ رہے تھے اوپر والوں کے اس وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ رسول اللہ یہ لوگ تو پہنچ گئے یہ دروازے جب غار کے منہ پر ان کو پاؤں نظر آئے تو کہا رسول اللہ یہ لوگ پہنچ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او بکر ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو یعنی اس کو معیت کہتے ہیں میت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کے ہر وقت ساتھ ہونا کہا کہ تم غم نہ کرو اور ان دو لوگوں کے بارے میں یعنی ان دو لوگوں کو تم کیا سمجھو گے جن کے ساتھ ان کا تیسرا جو ہے وہ اللہ جل شاہ اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ لوگ وہاں سے گئے ادھر سے نکل گئے یہ جو مکڑی کا جالی جلا بنا دینے والی روایت ہے یہ بھی بڑے سیرت نگاروں نے ذکر کی ہے کہتے ہیں مکڑی نے وہاں پر جالہ بنا دیا تھا اور اس کو دیکھ کر ان لوگوں کو خیال آیا کہ اس کے اندر بندہ نہیں جا سکتا کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہے تین دن آپ وہاں پر رہے اور اس عرصے کے اندر مکہ کی خبر جو تھی وہ حضرت عبداللہ ابن ابی بکر لاتے رہے اور عامر ابن فہیرا جو غلام تھے وہ آتے رہے بکریاں لے کر آتے تھے اور اتنے عجیب پلاننگ تھی کہتے چونکہ عبداللہ بن ابھی بکر جو ہے وہ پیدل آتے تھے غار تک تو ان کے آنے کے نشانات بن جاتے تھے اتنا اح اتنی احتیاط کی گئی اس کے اندر کہ عبداللہ اللہ ابن بکر کے جو پاؤں کے نشان تھے غار تک آنے کے ان کو مٹانے کے لیے عامر ابن فہیرہ بکریوں کا ریوڑ لے کر آیا کرتے تھے تو جب بکریوں کا ریوڑ ان پاؤں کے نشانوں کے اوپر چلا دیا جاتا تھا تو وہ انسانوں کے پھر وہ پاؤں نہیں پتا چل سکتا کہ یہاں پر کوئی آیا یا نہیں آیا یہ احتیاط اور یہ سمجھداری اور جنگی نقطہ نظر سے آپ سوچیں کہ ان چیزوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے تو وہ آپ نے اس کے بعد ایک چیز اور جو اس کے اندر رہ گئی پیچھے اور میں اس کو ابھی بتا دوں وقت بھی کچھ کم رہ گیا کہ جب آپ رات کو آپ اپنے گھر میں آئے اور حضرت علی کو اپنی جگہ پر سلایا تو آپ تھے تو گھر کے اندر ہی اپنے اور ان لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور اس محاصرے کے دوران ان کو پتا تھا کہ آپ گھر کے اندر ہیں اور آپ کے نکلنے کا جب وقت ہوا اللہ شاہ نے ان لوگوں پر جو باہر آپ کے گھر کے چاروں طرف تھے جن میں ابو جہل بھی تھا جن کے اندر امیہ ابن خلف بھی تھا اور دوسرے سارے بڑے سردار تھے ان پر غشی گشی تعریف اور اس غشی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے وجالہ امبین ایدی ام صدن و من خلف ام صدن فق یہ آیت پڑھتے ہوئے اپ نے ایک مٹھی ریت کی بلکہ ان کی طرف اچھال دی اور ان کو آپ کا نہیں پتا چلا اس نے لکھا ہے کہ جس کو بھی کہیں دشمن کا خطرہ ہو اور وہ چاہے کہ وہ دشمن کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائے دشمن اس کو نہ دیکھے تو یہ آیت پڑا کرے اجال نا ممبئی عیدی ہیم سدم و من خلف ہیم صدن فاخ شہ نا ہم فام لائیو سرو تو جب یہ نکل گئے اور پھر صبح کا جب جھٹپٹا ہوا تو ابو جہل نے کہا کہ دروازہ کھول کے دیکھیں دروازہ کھولا درمیان بھی انہوں نے دروازہ تو سبز چادر جو کی تھی وہ اس اس کے نیچے کو بندہ سویا تو یہ سمجھ ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے آپ سلم آرام فرمارے وہ علی مرتضہ تھے تو اس کے بعد جب صبح انہوں نے دیکھا تو جا کر حضرت علی باہر نکلے تو پتہ چلا کہ تو علی سو رہے ہیں تو حضرت علی کو یہ لوگ پکڑ کر اپنے ساتھ بیت اللہ لے آئے کہ اب ان سے پوری معلومات کریں گے کہ آپ صلی السلم کہاں گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی اور یہ بھی ایک طریقہ رہا آپ کا ہمیشہ کہ آپ جس بندے سے جو چیز متعلق ہوتی تھی اسی کو اس کا علم ہوتا تھا اب اگر وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنا بھی تشدد کریں تو ان سے وہ کوئی چیز اس سے نہیں معلوم کر سکتے تھے کہ ان کو نہ آگے کا رستہ پتا تھا نہ ان کو یہ پتا تھا کہ آپ کس کے ساتھ گئے ہیں نہ یہ پتا تھا کہ کس طرف گئے ہیں اور نہ یہ پتا تھا کہ وہ غار میں رہیں گے اب وہ کہاں جائیں گے تو یہ تفصیلات آپ کی ہمیشہ سے عادت رہی اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ اپنے امور میں اپنے کاموں کے کی انجام دہی میں ان کو خفیہ رکھنے سے مدد لیا کرو مطلب ایک اور آپ کا طریقہ ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ جو آپ سفر فرماتے تھے تو آپ پوچھتے تھے کہ یہ جس کسی طرف کے یہ جو رستہ ہے ایک طرف کا اشارہ کر کے اس رستے کی تفصیلات پوچھتے تھے لوگ اس کی تفصیلات بیان کرتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ خاموشی کے ساتھ دوسرے رستے کو اختیار کرتے تھے اور اس سے سفر فرمائے کرتے تھے یہ سارے اسباب ہیں جو اپ نے اختیار کر کے امت کو سبق دیا کہ امت کو ان چیزوں میں اسباب کو اختیار کرنا چاہیے تو جب یہ لوگ دیکھا کہ علی کچھ نہیں بتا پا رہے تو ابو جہل جو ہے وہ بڑا غصے کے اندر دندناتا ہوا حضر سیدھا حضر بکر صدیق کے گھر پہنچا اس کو یقین تھا کہ یہ ان کو ضرور پتا ہوگا تو جب یہ وہاں پر پہنچا تو اسما بن تھے ابھی بکر اد جو بڑی بیٹی تھی وہ باہر نکلی تو بکر نے پوچھا کہ تمہارا باپ کدھر ہے ادسما سے پوچھا تو ادسما نے کہا کہ مجھے نہیں پتا اور ان کو پتا نہیں بھی تھا تو اس وقت تک پتا نہیں تھا اس کے بعد وہ آئی تھی غار کے اندر تو اس پر ابو جہل نے ایک زوردار تھپڑ حضما کے گال کے اوپر مارا حضرت اسما کہتی کہ وہ اتنا زور کا مجھے لگا کہ میرے کان کی بالی میرے کان سے نکل کر دور جا گری اتنی زور کا کہتی کہ مجھے وہ تھپڑ اس کا میرے منہ پر لگا اور اس کے بعد وہ پھر دوبارہ تلاش کے اندر چاروں طرف لوگوں کو دوڑا دیا کہ سب پتا کرو کدھر گئے اور سخت یہ لوگ سٹپٹائے کہ ہماری بالکل جو ہے وہ آخری مرحلے کے اندر جا کر فیل ہو گئی جس رات ہم نے ایک فیصلہ کن چیز طے کی تھی اس رات ہی یہ سارا کچھ ہو گیا اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یہ اپنا مکر کر رہے ہیں اور ہم اپنا مکر کر آپ نے دعائیں پڑی اور اس کے بعد آپ خیر وہاں پر پہنچے دن آپ رہے ہیں اس کے اندر اس غارے سور کے اندر اور تین دن رہنے کے بعد پھر آپ یہاں سے باہر نکلے مدینہ کے لئے اور یہاں پر ایک بندہ تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا لیکن قابل اعتماد تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ راستوں کو جانتا ہے بہت اچھے طریقے کے ساتھ تو آپ اس رستے پر نہیں سفر کرنا چاہ رہے تھے جو مدینہ کا مشہور راستہ تھا یہاں جیسا میں اکثر کہتا ہوں کہ سیرت پڑھاتے ہوئے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی پروجیکٹر ہو تو اس سے لیکن یہاں ہمارے پاس کوئی ایسی ش ش ش ش ش پروجیکٹرز تو بہت ہے یہ شکل نہیں کہ جسے سے آپ سب کو نظر آ سکے اس میں یہ نقشوں کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کو ان نقشوں کو دیکھیں تو کو پتا چلے گا کہ عام لوگوں کا مدینہ ملور یسرف جانے کا رستہ کون سا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا رستہ اختیار کیا اس کی پوری تفصیلات سیرت نگاروں نے جمع کی ہے چھوٹے چھوٹے ذکر کیا جس چھوٹے, سے چھوٹے گاؤں سے آپ گزرے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو عام رستہ تھا لوگوں کے جانے کا یسرف کی طرف وہ بالکل اور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رستہ تھا وہ بالکل اور ہے اس موقع بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پھر رفاقت بھی ہے اور آپ کی یہ غلام یہ بھی ساتھ ہے۔ آپ نے جاتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف جب آپ نکلنے لگے مکہ سے تو مکہ کی طرف رخ کر کے آپ نے فرمایا کہ اے مکہ اگر ما اتم بلدین تو کتنا اچھا شہر ہے تو کتنا پاکیزہ ہے وہ مجھے کتنا زیادہ محبوب ہے اگر میری قوم نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں یہاں سے نہ جاتا تم لوگوں نے اگر مجھے یہاں سے نہ میری قوم نہ نکالتی تو مکہ کو مخاطب کر کے آپ نے کہا کہ میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا اے بلد العمین اے مکہ مجھے انتہائی محبوب ہے لیکن اگر جو ہے وہ یہ لوگ مجھے یہاں پر رہنے دیتے یا جو یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے سیدکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ اب جب آپ لوگ یہاں سے نکلے ہیں تو انہوں نے آپ کو بٹھایا اپنے ساتھ ایک ہی اونٹ کے اوپر یہ دونوں تھے اور کبھی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آگے ہو جاتے تھے کبھی آپ سے پیچھے ہوتے تھے کبھی آگے ہوتے تھے کبھی پیچھے ہوتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بکر تم کبھی آگے ہو جاتے ہو اور کبھی پیچھے ہو جاتے ہو تو کیا مطلب اس وجہ اس کی پوچھی بکر نے فرمائے گا رسول اللہ جب میں پیچھے ہوتا ہوں اس خیال سے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ کہیں پیچھے سے کوئی نہ پہنچے آپ پر تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں جب میں پیچھے ہو جاتا ہوں پھر مجھے خیال آتا ہے کہ کوئی آگے سے کوئی نہ آ جائے پھر میں آگے ہو جاتا ہوں اس کی وجہ سے تو اس پورے سفر میں کبھی وہ آگے اور کبھی پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے اچھا یہاں سے جب وہ نکلے اس اس کے اوپر اللہ جل شاہ کی حفاظت فرمائی تو تین چیزیں آگے رستے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور اور بڑی شہرت والی ہیں کہ کیا ہوا ایک تو آپ یہاں سے نکلتے ہوئے خیمے کے اندر پہنچے جس کو حدیث کی تمام کتابوں نے اس کو روایت کیا کہ وہ ایک عورت تھی جس کا نام امت تھا اس عورت سے حزب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارے پاس وہ, وہ اس کا شوہر یہ چرواہوں کا خاندان تھا یا بکریاں پالنے والے لوگ تھے تو اس کے شوہر ساری بکریاں لے کر گئے ہوئے تھے تو اس نے پوچھا کہ بکرے نے پوچھا تمہارے پاس کوئی دودھ یا کوئی چیز ہے گھر کے اندر تو عورت نے کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو حضور ایک, ایک بکری کھڑی نظر آئی گھر کے اندر بالکل اتنی لاغر اور اتنی کمزور تھی کہ وہ اپنی ٹانگوں پر بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی اور اس کے تھن بالکل چپکے ہوئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اجازت دو تو اس بکری کو دوہ لے یہ جو تمہارے گھر میں کھڑی سامنے کھڑی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تو وہ کمزور ترین بکری ہے جس جو اس لیے نہیں گئی باقی بکریوں کے ساتھ میرے شوہر اس کو نہیں لے کر گیا باقی سارا ریور لے گیا کہ اس میں تو بکریوں کے ساتھ چلنے کی سکت بھی نہیں ہے اس لیے گھر میں کھڑی رہ گئی ہے اور دودھ نکلنا تو اس سے بہت دور کی بات ہے تو چل نہیں سکتی تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں تو تو قریب اس کو کیا اور آپ نے بسم اللہ پڑتے جیسے ہی اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھا بکری کے تو اس کے تھن دودھ سے مکمل بھر گئے آپ نے منگوایا ایک بڑا سے امر محبت سے کہا کہ ایک بڑا پیالہ دے دو اس نے بڑا پیالہ دیا اور سنا بکر سے دیکھ فرماتے ہیں کہ آپ نے خود بکری کو دوہنا شروع کیا اور میں اس پیالے کے اندر دودھ کے جھاگ کو اوپر بڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا تو کہتے ہیں دودھ اس پیالے کے اندر پورا بھر گیا آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام مابت کو اسی خاتون کو جس کی بکری تھی پیالہ اس کی طرف بڑھایا کہ پہلے وہ پیے وہ بھی بھوکی بیٹھی تھی اس کا شوہر بکریاں لے گیا تھا اور وہ ساری بکریاں قحط سالی کا سا زمانہ تھا اس وقت کے اندر اس کے بعد آپ نے دیگر رفقا کو پلایا اور اس کے بعد آپ نے خود نوش فرمایا اور اس کے بعد اس میں اچھی خاصی مقدار میں وہ پیالے میں دودھ بچ گیا جو آپ نے ام محبت کو دے دیا کہ یہ رکھ لو جو تمہارا شوہر آئے تو اس کو پلانا شوہر آیا گھر میں تو اس نے کہا کہ آتے ہی اس کو سب سے پہلے جو چیز نظر آئی وہ دودھ تھا اور یہ بھی اس کو پتا تھا کہ گھر کے اندر کون سی لاگر بکری وہ چھوڑ کر گیا ہے تو اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی بی سے کہا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا تو اس نے کہا کہ ایک ایسا بابرکت انسان آیا تھا اور اس نے اس طرح مجھ سے بکری کا کہا اور میں نے اس کو دیا تو یہ یہ بکری کا دودھ اس, کے اس نے نکالا اور یہ رہا تو اس کے شوہر نے کہا کہ کیسا مجھے پوری اس کی تفصیل بیان کرو اس پر ام بابد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو اس نے دیکھا اس کو تو کچھ پتا نہیں تھا لیکن جو اس نے دیکھا وہ اس نے اشعار کے اندر بیان کی اور یہ اشعار حدیثی کتابوں کے اندر ہے کہ ام مابت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا اپنے شوہر کو تو انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر اگلے ہفتے سے بات کریں گے واقفہ الحمد اللہ ربرآ